ترجمہ سن لیجئے دیکھیے پرشاسن کے لوگوں کو آپ دقت میں نہ ڈالیں آپ لوگ ذرا سائڈ سے بیٹھ جائیے اور جو لوگ ذمہ لوگ کے آنے دا... کا انتظار نہ کرو تم کیوں انتظار کر رہے ہو تنتظرون الا نکرم منسیہ پہلی چیز آئے لوگ کیا تم ایسی غریبی کا اور ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے یہ امیروں کے لیے حکم ہے اے امیروں ابھی دولت ہے ابھی چودراہٹ ہے تمہارے پاس پیسہ ہے تمہارے پاس ابھی تم عبادت نہیں کر رہے ہو تو کیا تم اس غریبی کا اس فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تم کو سب کچھ بھلا دے پھر کیا فرمایا اب دوسری چیز یہ تو امیروں کے لیے ہو گئی دوسری چیز غریبوں کے لیے اوگی ننمد گیا اے گریبوں جب تم غریبی میں نیک عمل نہیں کر سکتے تو کیا امیری میں کرو گے کیا تم ایسی امیری کا اور ایسی دولت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکش اور نالائق بنا دے کتنی بڑی بات کہی اللہ کے رسول نے پہلے ان دونوں چیزوں کو سمجھ لو آئے امیرو کیا تم فقیری کا انتظار کرتے ہو آئے امیرو فقیری آنے سے پہلے نیک عمل کر لو آئے فقرو آئے غریبوں امیر ہی آنے سے پہلے نیک عمل کر لو امیر آدمی فقیر ہی آنے کے بعد نیک عمل نہیں کر سکتا اور غریب آدمی جب امیر ہو جائے تو وہ نیک عمل نہیں کر سکتا سنیے آئے امیر آئے دولت مند تیرے گھر میں فرج بھی ہے آج ایئر کنڈیشن بھی ہے تیرے گھر میں کولر بھی ہے تیرے گھر میں گیزر بھی لگا ہے سردی آتی ہے ٹھنڈے پانی سے تو وضو نہیں بنا سکتا ارے آج تو تو امیر ہے دولت مند ہے صبح اٹھا گیزر چالو کر سکتا ہے غسل کر سکتا ہے گرم پانی سے وضو بنا سکتا ہے مسجد میں جا سکتا ہے ارے تو تو دولت مند ہے سردیاں تو برداشت کر سکتا ہے تیرے پاس تو گرم گرم سویٹر بھی ہوگا تیرے پاس تو گرم شال بھی ہوگی تو اس کو پہن کر مسجد میں جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر تو نے وقت نہ نکالا نماز کے لیے تو کیا جب تیرے پاس کوئی چیز نہ رہے گی گیزر تیرے پاس نہ ہوگا گرم شال اور گرم کپڑا تیرے پاس نہ ہوگا تب تو فجر کی نماز پڑھنے جائے گا نہیں جا سکتا جب تمری میں نہیں جا سکتا گیزر تیرے پاس ہے تو گرم پانی سے وضو بنا کے نہیں جا سکتا جب تو گرم کپڑے پہن کر جو تیرے پاس آ جائیں جب تو اللہ کو یاد نہیں کر سکتا تو کیا غریب ہونے کے بعد کرے گا کیا تم نے گجرات کے حالات کو نہیں دیکھے ہم سے پوچھو پروگرام کیے تھے حادثے سے پہلے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں دو دو کروڑ روپے کی دکانیں ہمارے بھائیوں کی تھی شو روم تھے لیکن آج وہ دو دو کروڑ کے مالک نہیں ہیں حادثے میں سب لٹ گئے آج بیچارے ایسے ہیں کہ وہ ایک ایک روٹی کے محتاج ہیں صبح کھا لیا تو شام کا انتظار کر رہے ہیں کوئی دے دے ذرا غور کرو حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگتے آج تمہارے یہ حالات ہیں کل کوئی گارنٹی نہیں دی جاتی کہ تمہارے یہی حالات رہیں گے کون جانتا تھا سنا لہروں میں جو شکار ہوں گے آج وہ ایسے ہوں گے پوری دنیا ان کی مدد کے لیے دوڑ پڑے گی وہ لوگوں کوئی کہہ نہیں سکتا حالات کیا ہیں कल तक हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई और थे आज कोई और हैं اور کل کیا حالات بدلے کچھ نہیں کہا جا سکتا ارے وہ تو چھوڑو جھارکھنڈ کے حالات لے لو تین دن پہلے کوئی اور چیف منسٹر تھا آج استعفا دیا آج اس کی جگہ پہ کوئی اور آ گیا. کل تک کچھ نہیں کہا جا سکتا حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگتے کل کیا ہے اور آج کیا ہوگا اور کل کیا ہوں گے اسی لیے تو کہا دنیا کے کسی بھی چوکھٹ پہ چلے جاؤ آج تک نہ کوئی منتری کو پورا یقیدہ ہوا عقیدہ ہوا نہ کسی مولوی کو عقیدہ ہوا کسی مزاق سے بھی خبر نہیں ملتی کہ تم اتنے دل چیف منسٹر رہو گے کوئی ضمانت نہیں دیتا کوئی نہیں دیتا سب اپنے اپنا سیدھا کیے ہوئے ہیں ذرا غور کرنا وہ واقعہ اٹھاؤ ایک آدمی مصند آمد کا ہے دو آدمی گزر رہے ہیں اس نے کہا کچھ چڑھاؤ کا نہیں چڑھائیں گے کچھ نہیں ہے کہا کہ کچھ نہیں ہے تو ایک مکھی مار کے چڑھاؤ ربو دوبا بن ایک مکھی مارو ایک آدمی نے مکھی ماری قبر پہ چڑھا دی ہلو سبھی لہو احمد کے الفاظ راستہ چھوڑ دیا فقط الگ چھوڑ دیا جاؤ جاؤ جاؤ مکھی مار کے چڑھا دی راستہ چھوڑ دیا دخلار وہ جب مرتا تو اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا قرآن یہ حدیث سے مسند احمد کی دوسرے سے کہا تم بھی چڑھاؤ اس نے کہا میں مکھی بھی نہیں چلاؤں گا میں اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں چلاتا نہیں چلائے گا نہیں سب نے مل کے اس کو مار ڈالا یہاں مارا جن اللہ نے جنت میں داخل کر دیا بس اتنا ہی کہوں گا ایک مکھی بھی نہ چلانے والا جنت میں چلا گیا کیونکہ وہ غیر اللہ کے لیے چڑھایا نہیں اور ایک مکھی چلانے والا جہنم میں چلا گیا مکھی چلانے والا جہنم میں یہ چار سو اور پانچ روپے والی خوبصورت چادر چڑھانے والے کس درجے میں ہوں گے یہ اپنا فیصلہ کر لیں مچھی چڑھانے والے کا یہ حال ہے تو خوبصورت بی بی کو گھر میں پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے اما ننگی بیٹھی ہے لیکن بابا کو صاف چادر چاہیے بغیر چادر کے بیٹا بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ابھی ہم کچھ دن پہلے پاکستان گئے نا بس جیسے وہاں رشوت چلتی ویسے یہاں رشوت بابا کو دو بغیر رشوت کے بیٹا بیٹی نہیں اور پاکستانی پولیس تو کم وقت اتنی بدماش ہے اللہ بچائے ہم نے, جب پار کیا اللہ کی پولیس والوں نے ایک پیسہ ہم سے نہیں مانگا بس سے مول صاحب کچھ دے دیجیے میں نے کہا میں رشوت نہیں دیتا ہوں یار اتنی لمبی داڑھی رکھے ہو تو میں شرم نہیں آتی رشوت مانگ رہا ہوں راشی والے مرتشی کے لاہنار بولا کیا مطلب میں نے کہا رشوت دینے اور لینے والے دونوں بولے یار رشوت نہ دو تو تحفہ دے دو یار بڑے پدم اشکمی رشوت نہ تو بس یہی بابا کو بھی چادر چھوڑو بیٹا بیٹی نہیں ملے گا دیکھ کے دیکھ لو بغیر چادر کے ہاں ہاں ہاں بیٹا آگے دیکھو فق اللہ فقرم منسیا کیا تو انتظار کر رہا ہے فقیری کا آئے امیر آدمی اگر تو دولت مندی میں کیزر میں کپڑوں میں گرم سوٹ اور لباس میں اگر اللہ کی رضا نہ چاہ سکا تو غریبی میں تو کچھ نہیں کر سکتا دیکھ لو دو دو کروڑ کے مالک تھے آج بیچارے تڑپ رہے آج کیا ہے ان کے پاس حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا دوسری چیز غریبوں کو بتائی جا رہی ہے اللہ کے نبی تو سب کے لیے آئے تھے امیروں کے لیے بھی اور غریب کے لیے ہلدن فکرم منسیا مدریا اور اے غریبوں ابھی تمہارے پاس نہ کاروبار کا جھمیلا ہے نہ ٹینشن ہے نہ تمہارے پاس مزدوروں کی لمبی چولی بھیڑ ہے ابھی تمہارے پاس ظہر کے وقت میں بھی فرصت ہے اثر میں بھی فرصت ہے مغرب میں بھی فرصت ہے عشا میں بھی فرصت ہے فجر میں بھی فرصت ہے اگر تم اس غریبی میں اور اتنی فرصت میں اگر تم نماز اور روزے کا پابند نہ ہو سکا اللہ کی عبادت کا پابند نہ ہو سکا تو کیا تم امیر بن جائے گا دولت تیرے پاس آئے گی جب لوگوں کو اپارٹمنٹ دے گا جب لوگوں کو تاریخیں دے گا ڈیٹ دے گا جب لوگوں کو ٹائم دے گا جب تم بک ہو جائے گا تیرے پاس ٹائم نہیں رہے گا تب تم نماز پڑھے گا جو غریبی میں نہیں پڑھ سکتا تو امیر میں پڑے گا آئے امیرو فقیری کا انتظار نہ کرو اور آئے غریب تم ایسی امیری کا انتظار نہ کرو جو انسان کو سرکش بنا دے آج دیکھو جن کے پاس دو روپے اگر ہو گئے تو ٹائم دیا جا رہا ہے جاؤ فلا وقت آنا نماز نکل گئی اور آپ تو دیکھ ہی رہے نا پیپروں میں کیسے کیسے انٹرویو آ رہے ہیں نماز وہ آدمی پڑھے جس کے پاس فرصت ہو ہمارے پاس فرصت نہیں ہے روزہ وہ آدمی رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو ہمارے پاس بہت کچھ ہے یہ صرف پیسے کا معاملہ ہے پیسے کا وہ عمل حیات دنیا کی زندگی صرف دھوکا ہے اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا پوری حدیث سن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المال رباضی بھی امام اس حدیث کو بھی حضرت ابو ہرا فرماتے ہر امت پر ایک فتنہ آیا ہے ہر امت کو اس فتنے نے برباد کیا ہے. ہر امت کے اوپر ایک فتنا آیا ہے اور اس فتنے نے اس امت کو برباد کر دیا ہے میری امت کا بھی ایک فتنہ ہوگا میری امت پر بھی کتنا ہوگا لیکل امت ان فتنت ہر امت پر ایک فتنہ آیا جس نے اس کو تباہ کر دیا وہ فتنت المال اور میری امت پر بھی کتنا آئے گا اور وہ ہے مال و دولت یہ مال و دولت میری امت کو تباہ کر دے گی یہ مال و دولت میری امت کو تباہ کر دے گا برباد کر دے گا مال و دولت کو فتنہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیے دو چیزیں ہو گئی نا امیر ہو تو غریب ہونے سے پہلے نیک عمل غریب ہو تو امیر ہونے سے پہلے نیک عمل تیسری چیز ہل تن تجرا اللہ فکر او گن متغیا او مرزن مفتیدا اگر تندرست ہو صحیح ہو ہٹے کھٹے ہو تو بیمار ہونے سے پہلے مرزن کے ساتھ مفتیدا بھی لگا او مرزن مفتیدا ایسی بیماری کا انتظار نہ کرو جو تجھے بگاڑ کے رکھ دے جو تجھے بگاڑ رکھ دے نوجوان ہے ہٹا کٹا ہے یارہ یاما پر ہیرو ہونڈا پر اسی کی اسپیڈ پہ آپ نے دوست کو دکھا رہا دیکھ اور وہ بھی بھیک منگنی موٹر سائیکل پر ابھی بےغیرت اپنے باپ کی کمائی سے خریدا ہوتا تو ایک بات بھی تھی بھگمنگ موٹر سائیکل پہ جو لڑکی کے باپ نے جو है। میں دیے اس कर रहा کر رہا ہے ایک اسی کی اسپیڈ پہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے بےغیرت ایک تو में मिली है। انٹرنیشنل بھگاری سمجھ کے تجویز لڑکی کے باپ نے تو اس سے تو اچھا وہ بھگاری تھا جو مسجد میں بھیگ مانگا اللہ کے نام پہ دے دو لنگڑا تھا لولا تھا دینے میں اچھا بھی لگا اس نے تو بیٹے کے نام پہ مانگا بیٹے کے نام پہ دے دو انٹرنیشنل بھگاری کو دیا اس نے لڑکی کے باپ اس پہ فخر کر رہا ہے بےچارا اسی کی اسپیڈ پہ جا رہا ہے اچانک ایکسیڈنٹ ہوا پیر توٹا, بستر پہ پڑا آزان ہوتی ہے سلام ریڑھ کی اڈی خراب ہو گئی ہے اب تجھے نماز یاد آ رہی ہے اب تو جائے گا نماز پڑھنے کے لیے اے نوجوانوں اپنی تندرستی میں صحت و تندرستی میں نماز پڑھو ایسی بیماری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں بگاڑ کے رکھ دے کتنی بڑی نفس پکڑی اللہ کے رسول نے حل فقر او امیرو تم غریبی کا انتظار نہ کرو اور وہ بھی غریبی ایسی جو سب کچھ بھلا دے جب انسان امیر ہوتا ہے اور جب امیری کے بعد غریبی آتی ہے تو پھر اللہ کو یاد نہیں کرتا اس سے کہو نماز پڑھ چل بہت آئے نماز والے اللہ اللہ بہت کہتے ہیں ارے اللہ نے تو ہمیں برباد کر کے رکھ دیا نماز پڑھ رہے روزہ رکھ رہے ہیں سنی نہیں اللہ نے تو برباد کر کے رکھ دیا پوچھو جو چالیس چالیس دن کے چلے کرتے ہیں ان کو کتنا سننا پڑتی ہوگی بیچاروں کو پوچھو تو ان سے بھی ان کو بھی سننا پڑتی ہوگی ان کو گھر گھر جانا پڑتا تبلیغ کے لیے بھائی ذہنیت ہے لوگوں کی کچھ اچھا بھی کہتے ہیں کچھ برا بھی کہتے ہیں ارے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو ہم لوگوں کو کیوں چھوڑیں گے سنو میرے پیارے ساتھ ہی ہو غور کرنے کی بات ہے آج بستر پہ پڑا امیر ہے غریب امیر جب غریب ہوتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے اے امیروں اسی لیے کہا گریب ہی آنے سے پہلے نیک عمل کر لو اور جب غریب سے امیر بنتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں رہتی کیا ارے آج تو میرے پاس چار روپے ہو گئے اب تو ہم کو سڑک کے لوگ سلام کرنے لگے اب ہمارے ٹھاٹ باٹ ہو گئے اب وہ نمازوں کو چھوڑنے لگا روزوں کو چھوڑنے لگا کہ ہم تو کچھ مالک بن گئے میرے بھائیوں امیروں تو غریبی سے پہلے اور غریب ہو تو ایسے امیر نہ بنو اس امیری سے پہلے جو سرکش بنا دے نیک عمل کر لو اور صحت و تندرست ہو تو بیمار ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی پیر ٹوٹ جائے گا تب تو بستر پہ جانے کے لائق نہیں ہوگا ایک طرف خمسن, خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غریمت جان لے ہائے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اسی میں فرمایا اپنی صحت کو غنیمت جان اپنی بیماری کے آنے سے پہلے اپنی بیماری کے آنے سے پہلے اور مستد احمد ابن حمبل کی وہ صحیح حدیث موجود ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت کا وقت آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بوڑھا آدمی موت کے وقت ایک لاکھ درہم دینار خرچ کرنا چاہتا ہے اور ایک نوجوان جوانی کے عالم میں ایک درم خرچ کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک درہم کا اللہ تعالی کی راہ میں جو نوجوان خرچ کر رہا ہے اللہ کی نظر میں یہ درہم اتنا پیارا ہے اتنا پیارا ہے اتنا پیارا ہے, ہے کہ بڑھاپے میں اور موت کے وقت ایک لاکھ روپیہ جو آدمی درم دے رہا وہ اللہ کی نظر میں اتنا پسندیدہ نہیں ہے قرآن صاف کہہ رہا ہے یا آمنو لا یادر اللہ آئی مانو بولو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں اچھا بتاؤ اللہ نے پہلے مال کیوں کہا بعد میں اولاد کیوں کہا ہائے ہائے قرآن پڑھتے ہو لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو اور سمجھنے کی کوشش کیوں کروں یہاں تو مولویوں نے فتبے دے رکھے ہیں جن کو قرآن یاد نہ ہو معلوم نہ ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں انگلی چلاتا رہے سب ملتا رہے گا او مولویوں خدا کی قسم ایسے ہی مولویوں سے جہنم سب سے پہلے بھری جائے گی انتظار کرو جہنم کا جو ہمارے انتظار میں ہے انتظار میں ہے تم کہتے ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن سیکھنے کی قرآن تو آیا ہی ہے تم کہتے ہو قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں اور اللہ کہتا ہو سر قرآن ہم نے قرآن سے زیادہ آسان کوئی کتاب اتاری ہی نہیں تیری مانو یا قرآن کی مانو تیری مانو یا قرآن کی مانو بھوجپوری گانے تم سمجھ جاؤ انگلش گانے تم سمجھ جاؤ منطق و فلسفہ تم سمجھ جاؤ راجنیتی کی باتیں تم سمجھ جاؤ بل کلنٹن اور صدام کی کاقوال تم سمجھ جاؤ فلسفہ تم سمجھ جاؤ ساری چیزیں تم سمجھ جاؤ وہ بدقسمت صرف رب کا قرآن ہی تھا جس کے بارے میں تم یہ کہو کہ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے نہیں یہ مولویوں کے سمجھنے کے لیے آیا ہے صرف قرآن ہی ایسی بدقسمت کتاب تمہیں ملی تھی کوئی اور کتاب تمہیں نہ ملی صرف قرآن ہی ایسی کتاب ملی تھی کہ جس کے بارے میں تم یہ فیصلے کرو لوگوں اللہ, اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو قرآن کہتا ہے تم اس میں غور تو کرو ہماری نشانیاں تمہیں ملیں گی سنو قرآن کیا کہتا ہے آئی مانو والو لا تم عن ذکر اللہ تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں پہلے مال کا پھر اولاد دیکھیے اولاد کی محبت بہت ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی مال کی محبت ایسی آتی ہے کہ اس چکر میں بھائی بھائی کا مرڈر ہو جاتا ہے اے باپ مر جائے گا تو یہ چھوٹا بھائی زمین پہ قبضہ کر لے گا یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی نے باپ کو بھی مارا بڑے بھائی کو بھی مارا یہ کیس تو روزانہ بہار بنگال میں تو بہت کیس سنتے ہو گئے یو پی میں بھی بہت کیس ہوتے ہیں یہ مال کی محبت اولاد کو بھی کبھی کبھی دیکھا ہے باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے بیٹا باپ سے ناراض ہے جھگڑا پوچھو بنیاد کیا کہ زمین کا جھگڑا جائیداد کا جھگڑا بٹوارے کا جھگڑا بھائی بھائی سے ناراض ہے کیوں اس کو میرے باپ نے زیادہ دے دی مجھے کم دے دیا یہ جھگڑا اسی لیے کہا مال کی اولاد سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے اس لیے اللہ نے پہلے مال اور بعد میں اولاد کا اور ایک جگہ اور کہا اموال اموالکم اولادکم فتنا تمہارے مال اور تمہاری دونوں فتنہ ہیں. اولاد دونوں فتنا ہے اولاد آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہے کی ٹھنڈک بھی ہے لیکن اولاد اور مال یہ دونوں فتنہ بھی ہیں اور مصیبت بھی ہیں اسی لیے اللہ نے یہاں یا اللہ اموالکم ولا ذکر تمہارے مالو تمہیں تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں تمہیں تمہاری مال تمہیں تمہاری اولادیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے ہیں یہی دو چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے قافل کریں گی یا تو کوئی نیک انسان اپنی اولاد کی وجہ سے غافل ہوتا ہے کیا ابو جان گھر میں ٹی وی نہیں ہے لاؤ اچھا بیٹا تم میرے لاڈلے بیٹے ہو چار لڑکیوں کے بات تو تم پیدا ہوئے ہو تمہاری بات نہیں مانیں گے میرے بیٹے کا دل نہ ٹوٹے آج کا کل ہی رنگین ٹی وی نہیں کیوا اتنا بڑا وہ گھر پہ آ جائے گا میرے بیٹے کی فرمائش تھی صاحب گھر پہ تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اور کہا تھا حضرت فاطمہ نے مال دے دیجئے مال کیا مالی تو تھا آئے اللہ کے نبی چکی چلاتی ہوں ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں پانی بھرتی ہوں مشکیزے سے چھالے پڑ جاتے ہیں مجھے غلام دے دو تاکہ میرا کام کر دیا کرے مجھے آرام ہی تو چاہتا دنیا ہی تو تلپ کی تھی کیا فرمایا فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں کہا کہ میری بیٹی جب تم بستر پیسو سویا کرو تو تم تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لیے غلام سے بھی زیادہ بہتر ہوگا نہیں اپنی بیٹی کو اگر یہ دے دوں گا تو گرستی سے غافل ہو جائے گی گرستی سے اور دین تو ایسا آئے فاطمہ اٹھ اور جہاں تک مال کا سوال ہے سلیمی بھی مالی باشد جتنا چاہے اتنا مانگ لے کتنا مانگنا چاہتی مانگ تو تلّہ کے نبی نے لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا لاگنی آن, آن کی شایا قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا نیک عمل کر لے کیا تھا یہ کیا تھا یہ یہاں <سؤال> تو باقاعدہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تم جس کے موری تو بھاگ دوڑ کے وہ خدا کے عذاب سے بچا لے گا بس پیری مریدی کا سوال ہے کہ ہم کو تو بس بچنا ہی بچنا ہے بچا لے گا یہاں نبی پریشان ہوں گے کوئی کسی کا خرسان حال نہیں ہوگا سنیے اور جو ایسا کرے گا وہ تو خزارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا جب مال اور اولاد یہ دونوں ہی چیزیں تمہاری دنیا برباد کرتی ہیں اور آخرت کو تباہ کرتی ہے تو اللہ نے اب حکم دیا وہ انفیک تو آئی مانو والو تمہیں اللہ نے جو مال دیا اس مال میں سے خرچ کر لو آئی مانو والو اللہ نے تمہیں جو دولت دی اس دولت میں سے خرچ کر لو اور یہ بھی کہہ دیا کب دولت کب تک خرچ کر لو تلکم الخر آتی ہے لمٹ بتا دی پیریڈ بتا دیا وہ دولت تم خرچ کر لو کب تک اس موت کے آنے سے پہلے اپنی ہدہ کم تمہارے پاس موت آئے اس سے پہلے موت کا فرشتہ جب تمہارے ٹیٹوے پر تمہارے حلق پر تمہارے سینے پر سوار ہو جائے پھر تم کہو لولا اخرتنی لاجل جلن قریب اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے نہیں ملے گا چاہے کتنا لالچ دو اللہ کو فاصل کا آئے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کیوں اللہ کو لالچ دے رہا ہے خود قرآن کہہ رہا ہے، اس وقت تم لالچ دو گے نہیں فاسد کا اللہ اخر تری تھوڑی سی مہلت دے دے الاجل قریب قریب کا لفظ لائے تھوڑی سی تھوڑا سا قریب کی مہلت دے دے دو چار گھنٹے کی دو چار منٹ کی مہلت دے دے کیا کروں گا فاسد کا فلاں جگہ ہم نے پانچ لاکھ روپے گاڑ کے رکھے نکال لوں تیری ذاہ دے دوں گا اللہ تیرا گھر بنوا دوں گا اللہ مسجد بنانے کے لیے ایک کروڑ روپیہ دے دوں گا بینک میں جانے کی مہلت دے دے اب ایک کروڑ کیا ایک ارب بھی دے گا ایک عرب بھی دے گا گا بھی تو اللہ کا قانون نہیں بدلا جائے گا یہ دنیا کا قانون نہیں ہاں اتنا ملنے والا ٹھیک ہے ہم اتنی دیر تک تیرا چالان نہیں کاٹیں گے جا یہ اللہ کا قانون ہے لا تبدیل علی اللہ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے ایک کروڑ بھی لینے جاؤ. اللہ دو کروڑ دس کروڑ جاؤ لینے جاؤ اللہ مہلت نہیں دیتا کیا تھا جل جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ہم محلت نہیں دیتے چاہے کتنے پچاس مسجد ہیں پچاس میرے مکان بنانے کی بات کرو سو بنانے کی بات کرو لیکن جب میرا وقت جو میں نے متعین کر دیا تیرے لیے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو میں کسی کو مہلت نہیں دیتا اور اللہ نے یہ نہیں کہا مہلت نہیں دیتا والی ہوں ابھی میں نے لنگ کے بارے میں بتایا والی ہوں آخر اللہ اللہ کبھی کسی کو ہر کس بھی مہلت نہیں دیتا کبھی نہیں دیتا جلوحا جب اس کا وقت آ جاتا ہے اللہ قبیروں بیماتا اب تک جو تم نے کیا اللہ اس کو جانتا ہے جو کرنے والے ہو وہ بھی جانتا ہے اور کیوں کرنا چاہتے وہ بھی جانتا ہے یہ اللہ کا قانون تو سات چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو اس میں سے پہلی چیز کیا بتائی امیر ہو تو غریبی سے پہلے غریب ہو تو امیری سے پہلے آؤ مہاراجن مفتی یا تم بیمار ہو صحت و تندرست ہو تو بیمار ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو جب تیری ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے گی تیرا پیر ٹوٹ جائے گا یا تو ٹی بی کی بیماری میں مبتلا ہو کے پڑا رہے گا یا تو سانس کے کے اور مرض میں مبتلا ہو کے پڑا رہے گا گھر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تب تو نماز نہیں پڑھ سکتا اپنی جوانی میں پڑھ لے اور چوتھی چیز بھی بڑی پیاری کہی ہے یہ نوجوانوں کو یہ بھی کہی جا رہی ہے چوتھی چیز او من مفن آئے نوجوانوں اپنی جوانی میں نیک عمل کر لو کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو ہم اس وقت نمازیں پڑھیں گے روزہ رکھیں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے کیا تم ایسے بڑھاپے کا حرامن بڑھاپا مفندا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل کو خراب کر دے جو بڑھاپا تمہاری عقل کو ظاہر کر دے عقل خراب کر دے کیا اس بڑھاپے کے آنے کے بعد نیکمل کرو گے جوانی میں پڑی نہیں عقل خراب ہو رہی اب صاحب جا رہے ہیں وضو بنانا چاہ رہے پہلے ہاتھ دھلے ارے ہاتھ دھلا کے نہیں دھلا بھول گیا منہ دھل ہے ارے کلہ کی کری کی چلو الٹا سیدھا وضو کیا مسجد میں پہنچا اللہ یہ دو رکھاتے پڑھی کہ تین رکھاتے پڑی اب نیت باندھ رہا اللہ اکبر پڑھ رہا اللہ عملی ظلم تو نفسی المن کسی اللہ اکبر رکو میں جا رہا پڑھ رہا الحمد للہ رب رحمان کل خراب ہو گئی اب تو جائے گا نماز پڑھنے پڑھ رہا چار رکعت پتہ نہیں کتنی پڑھی انہیں چھ تو نہیں پڑھنی کبھی چار والی دو پہ سلام پھیر رہا کبھی دو والی چار پہ سلام پھیر رہا اور ایسے لوگ آتے ہیں مسجدوں میں آج بھی بھرپور قلم ہو گئے اب تو جا رہا نماز پڑھنے پتا ہی نہیں کتنی نماز پڑھ رہا اور اللہ جانے وہ کیا پڑھ رہا ہے من مسان نہیں تھا آئے جوان نماز پڑھ دو ایسے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو جو تمہاری عقل کو خراب کر دے جب عقل خراب ہو جائے گی تب تم جاؤ گے نیک عمل کر لیں جب عقل خراب ہو جائے گی تب جاؤ گے مسجد میں آج تو یہی معمول ہے جوانی نیند بھر سویا بڑھاپا جب آیا تب گیا نماز پڑھنے ارے پیر قبر میں لٹ کے اب تو نیک عمل کر لیں اب جو کام ہم نے جوانی میں کیا وہ میری اولاد کو کرنے دو اے اے جب تیرا بیٹا دس سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مار اس کو میری صاحب کیسے کہہ رہے ہو مار بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے باپ ہی نہ پڑھے تو دادا تو مر گیا کون مارے اس کو اب کون مارے بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو باپ مارے لیکن باپ ہی نماز نہ پڑھے تو اے اے کیا نصیحت ہو کیا نصیحت اور اتنے عبد اللہ کے دور کا واقعہ ہے ایک تاب کے بیٹے کا جو وہاں پڑھا عمر ابن عبد العزیز کا بیٹا ایک محدث کے یہاں پڑھا کرتا ہے اس نے حجام سے بال بنوائے اپنے بالوں کو جب اس نے بنوایا تو اتنی, اتنی دیر لگ گئی کہ اس کی اثر کی جماعت نکل گئی استاد نے امیر المومنین کو عمر ابن عبد العزیز کو لکھ کے بھیجا آپ کے بیٹے نے حجام سے بال بنوائے حجامت کروائی لیکن اس نے اس حجامت میں اثر کی نماز فوت کر دی اثر کی نماز نکل گئی جو جماعت کے بعد اس نے بعد میں ادا کی عمر ابن عبد العزیز نے تین کوڑے وہاں سے بھیجے تین کوڑے وہاں سے بھیجے اور اس محترم کو ایک رکا لکھا کہ یہ تین کوڑے اس وقت تک میرے بیٹے کو مارے جائیں جب تک کہ یہ تین ووٹ کوڑے ٹوٹ نہ جائیں پہلا ٹوٹ جائے تو دوسرے سے مارو اور دوسرے سے ٹوٹ, ٹوٹ جائے تو تیسرا مارو اور تیسرا بھی اس وقت تک مارنا جب تک کہ وہ تیسرا بھی ٹوٹ نہ جائے کہیں آپ کے بیٹے نے نماز پودا کر لی لیکن جماعت چھوٹ گئی کہا اس کم نے اتنے تنگ وقت میں کیوں حجامت کروائی کیوں بال بنوائے کہ اس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی آئے استاد محترم میری اجازت ہے کہ آپ میرے بیٹے کو ماریں اور تینوں کونے ٹوڑے جانے کے بعد بھی اس کو تین دن تک نہ کھانا دیں نہ پانی دیں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر کھانا پانی دینا شروع کر دینا ورنہ اسی حال میں اس کو رہنے دینا ہے نہیں صاحب ہم اپنی اولاد کو کہیں کیسے جھٹ سے کہے گا ابو تم بھی تو نہیں جاتے ہو نماز میں آج باپ رہ نہیں گیا اس لائق جو اپنے بیٹے کو کہے نماز پڑھ اس کی زبان میں اب وہ طاقت نہیں رہی وہ جرت وہ حکومت جو ایک بیٹے پر باپ کی ہونی چاہیے وہ اب اس لائق رہ نہیں گیا اپنے بیٹے سے کہہ سکے نماز پڑھ کیونکہ جانتا ہے کہ ہم کو کیا ملے گا جواب میں نہیں کہہ سکتا وہ امیروں غریب ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو اے غریبوں امیر ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو صحت مند لوگو بیمار ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو اور آئے جوانوں ایسا بوڑھا ہونے سے پہلے جو تیری عقل کو خراب کر دے نیک عمل کر لے نیک عمل اگر تو جوانی میں نہیں کر سکا تو کب کرے گا وان ابھی ہو رہی رہا ہی رہتا رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل دل إلا ذله الإمام العادل وشاب نشى في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل عن الدحباف الله استمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرات ذات منصب وجمال فقال اني خاف الله ورجل فأخفاها فأخفاها ربا الباری کتاب لقزیہ اس حدیث کو امام بخاری کتاب الفزیہ میں اسی طریقے سے لایا جس طریقے سے میں نے پڑھ دی کیا بنایا حضرت ابو حران رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کیا فرماتے ہیں کی کہ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سات لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے سب آدھوں یوز سات لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا سورج ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی پھینک رہا ہوگا ایک میل کے فاصلے پر ہوگا انسان تانبے کی زمین پر ہوگا اور اس وقت عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت سات لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے ہم ساتوں کا خلاصہ نہیں کر رہے ہیں ان میں سے شاب نشہ کی عبادت ربی وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ نوجوان ظہر کا وقت ہوا یا اللہ کب اثر کا وقت ہو نماز پڑھنے جاؤں ابھی زہر پڑھ کے آیا اثر کے بارے میں دل لگا ہوا ہے کہ کہیں اثر نکل نہ جائے اثر پڑھ کے آیا مغرب کے بارے میں دل لگا ہوا ہے کہیں چھوٹ نہ جائے مغرب پڑھ کے آیا ابھی اس کو چین نہیں مل رہا ہے کب عشاء کا وقت ہو عشاء پڑھنے جاؤں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا احتیاط کی ساری تدبیر جو آج ہونی چاہیے الارم وغیرہ جو بھی ہو صبح و فجر کی نماز میں دل لگا ہے یا اللہ کہیں چھوڑ نہ جائے یہ تمام چیزیں ہیں. وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا کون نماز پڑھو گے میرے بھائی جو نوجوانوں کو کہا گیا اس بوڑھا ہونے سے پہلے جو عقل کو خراب کر دے جا رہا ہے بغیر وضو کا ہی گزا جا رہا ہے مسجد میں عقل خراب ہو گئی امام صاحب ابھی سلام پھیرے نہیں اللہ عقل خراب ہو گئی ہے سبحان ربی نہیں پڑھ پا رہا ہے سبحان ربی اللہ نہیں نکل رہی ہے نہیں نکل رہی ہے جب ایسا بوڑھا ہو جائے مرفول قلم تیرے اوپر سے تو قلم اٹھا لیا گیا ہے نہ تیری اچھائیاں لکھی جا رہی نہ تیری برائی اب تا رہا نماز پڑھنے اب تو نوجوانوں اپنے مزاج کو سمجھو اوقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں وہ کون نوجوان تھے سنا چکا ہوں اوکبا ابے ڈیڑھ ہزار گھڑ سواروں کو رکھے ہوئے سمندر سامنے سارے گھڑ سوار اتر گئے تلواریں زمین پہ پھینکی سمندر کے پانی سے وضو بنایا اوکبا ابن نے نافے نے دو رکھا نماز پڑھائی کا مخاطب ہوئے دائیں بائیں پیچھے سامنے ہر طرف دیکھا گائے اللہ دائیں محمد کا جھنڈا لہ رہا ہے بائیں پی اسلام کا جھنڈا لہ رہا ہے اور میرے سامنے بھی اسلام اسلام محمد رسول اللہ کا پرچم لہ رہا ہے اے اللہ میرے پیچھے سمندر ہے آئے اللہ دائیں میں جہاں تک گیا اسلام نظر آتا ہے بائیں میں جہاں تک گیا اسلام نظر آتا ہے آئے اللہ میرے سامنے بھی محمد الرسول اللہ کا جھنڈا لہرا رہا ہے آئے اللہ میرے پیچھے سمندر ہے مجھے نہیں معلوم یہ کتنا بڑا سمندر ہے اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد کوئی بستی وہاں ملے گی آئے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے اس سمندر کو پار کرنے کے بعد کوئی بستی ملے گی کوئی محلہ اور کوئی گاؤں ملے گا آئے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا اور اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک کہ اس بستی پر بھی جو سمندر کے عبور کرنے کے بعد کراس کرنے کے بعد آباد ہو اس بستی پر بھی جب تک تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں میں چین سے سونے کا اور چین سے بیٹھنے کا نام نہ لوں گا یہ نوجوان تھے میرے بھائیوں یہ نوجوان تھے نوجوان وہ نوجوان ہی تھا آج شادی ہوئی پہلی رات اپنی بیوی سے ملتا ہے ابھی رات میں اپنی بیوی سے ملتا ہے ابھی ہم بستر ہوتا ہے کہ اچانک جنگ کا نقارہ پھونک دیا جاتا ہے اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے بغیر گھسل کے چلا جاتا ہے میدان جہاد میں گیا اور ایسا لڑا کہ میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا ہم زلا کی بیوی آئی اللہ کے نبی میرا شوہر شہید کر دیا گیا ہاں کا اللہ کے نبی اس کو غسل دے دیجئے کا حنزلہ کی بیوی بی شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ان کو بغیر غسل کے دفنایا جاتا کا اللہ کے نبی ایسی بات نہیں میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں حنزلہ مجھ سے ملا تھا آج شادی ہوئی تھی پہلی رات نہیں اس نے ہم سے ہم بستر ہوا تھا اور جنگ کا نارا گونچا اور وہ بغیر غسل جنابت کے چلے آئے اے اللہ کی نبی وہ شہید کر دیے گئے کہ ہنزلہ کی بیوی تو نہیں جانتی کہ تیرے شوہر کو آسمان سے اترنے والے ستر ہزار فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دیا ہے آج کے بعد وہ ہنزلہ نہیں ہے بلکہ وہ غسیل الملائکہ کا فرشتوں کا غسل دیا ہوا ہے یہ نوجوان تھے جو اپنی نئی نبیلی بیویوں کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے وہ لوگوں اس نوجوانی میں عبادت کر لو اگر اس میں عبادت نہیں کرو گے تو بڑھاپے کے وقت جب مرفول قلم ہو جاؤ گے عقل تمہاری کام نہ کرے گی اس وقت تم اللہ کی عبادت کرو گے نہیں کر پاؤ گے چار چیزیں اور پانچویں چیز دو عام لفظوں میں بڑے بڑے موج ساتی کلمات کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا فرمایا او مرزن او ہر پانچویں چیز او موتنجا اور موت کے آنے سے پہلے نہیں او موتنج مج ہز کس کو کہتے ہیں جا مج ہز اجحز اچانک آ جائے اچانک او موتن مج ہز دیکھیے موت کے ساتھ مج کا لفظ ہے جہیز کا لفظ موت کے ساتھ ہے جہز و تجہیز کے معنی وہ سامان جو میت کے پیچھے جاتا ہے کہتے نہیں میت کی تجہیز و تکفین کب ہوگی تجہیز جہز یو و تجہیز کے معنی وہ سامان جو میت کے پیچھے جائے اسی سے بنا جہیز یعنی باپ اپنی بیٹی کو جو سامان دیتا ہے وہ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے موت کا سامان وہ دیتا ہی ہے جہیز کا معنی سن لو جہیز کا معنی کس نے نکالا ہے حضرت فاطمہ کو بھی تو اللہ کے نبی نے دیا تھا یہ تیرے باپ کا فتبہ ہوگا معاف کرنا شریعت کا فتبہ نہیں ہے حضرت فاطمہ کو بھی دیا تھا بہت اصول سے نکالتے ہیں فاطمہ کو چکی دیتی آہ, تو واشنگ مشین چاہیے فاطمہ کو تکیہ دیا تھا پتوں کا کھجور کے پتوں کا تجھے یاما چاہیے وہ اس دور میں چلتا تھا آج یہ چلتا ہے ہاں آج تو جینس والی لڑکی بھی چلتی ہے تو بھی مانگ لے کیوں مانگتا آج کا حالات تو ایسے ہی ہیں آج کل تو بے حجار لڑکیاں چل رہی ہیں وہ بھی مانگ لے ہاں مولی صاحب ایک بے حیرہ بے حودہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے کیا جینس پہن کے اسلام میں کہا کئی پردہ نہیں بے تک الکرسی آیت الکرسی چلاتا تھا مجھے کرسی نہیں آیت الکرسی چاہیے آج کرسی سے ایسے چھپکا ہے کہ عورت کو کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرے یہ تمہارے اسلام میں ہوگا کہ عورت جینس کا پینٹ پہن کے نکلے محمد رسول اللہ کے اسلام میں عورت کا چوڑیاں پہن کر بھی نکلنا باہر حرام ہے سن لو محمد رسول اللہ کے اسلام میں عورت کا پیر کی پائل پہن کر بھی نکلنا حرام ہے محمد رسول اللہ کے اسلام میں یہ بھی اجازت نہیں ہے اور سننا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کا اسلام یہ ہے آئین عثمانہ رضی اللہ تعالی نال عن عثمانہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تحلق المرات راسہا رواہ مسلم فی کتاب اللباس فی کتاب الحج امام مسلم اس کو کتاب الحج میں بھی لائیں اور کتاب اللباس میں بھی لائیں یہ حدیث کیا ہے حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا فرمایا کہ کی عورت کا سر کے بال کاٹنا اور سر کے بال چیلنا حرام ہے حرام عورت کا یہ سر کے بال کاٹنا اور چھیلنا مڑانا مڑانا سمجھتے ہو نا اور نہ سمجھتے ہو تو اما بھارتی کو دیکھ لینا جس نے مڑایا تھا اور نہ سمجھتے ہو تو فلمی ایکٹر شبانا آزمی کو دیکھ لینا اس نے مڑھایا تھا اس کو کہتے ہیں سر مڑھانا سر مڑانا یہ ہندو دھرم کے اندر بھی غلط ہے ہندو دھرم کے اندر بھی غلط ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں وہ اپنے بال کٹائے اور ایک بالش بال کاٹا جب تک اتنے بال نہیں جاتے جتنے کاٹ لیے اس عورت کی ایک بھی نماز اللہ کی پڑھتی ہیں لڑکیاں کیا ہے اس ڈریس میں یا انگریزی نے ایسا بھوک سوار کیا واٹ از پرابلم جینس پہن کے کم بخر میرے سامنے واٹ از پرابلم کیا ہے آج کل کی جو لڑکیاں سلوار پہنتی ان سے تو موٹا ہے کپڑا باسا بات تو صحیح ہے یہ وہ جینس پہن رہی ہیں ہماری لڑکیاں جینس نہیں پہن رہی ایک نیا فینٹا نکلا کی الفینٹا الفینٹا سمجھتے ہو یہاں سے کٹا ہوا ہے یہاں سے کٹا ہوا ہوتا یہ پہننا شروع کر دیا الفنٹا وہ کپڑا اتنا باریک ہوتا ہے ارے جینس پر اگر پانی گر جائے تو کم سے کم پیر نہیں دیکھے گا لیکن ان کے الفنٹا پہ گر جائے تو پوری ران دکھے گی رونگ تک دکھے گی یہ اس سے بھی زیادہ خراب کپڑا ہے الفنٹا وہ بھی حرام یہ بھی حرام نہیں پہن سکتی عورت ایسا کپڑا نہیں پہن سکتی کہ پانی کے گرنے سے جسم کے سارے آدھا دکھائی دیں شارٹ کٹ ہو گیا صاحب الفٹا کے با... اتنا چلنے لگا وہ جمپر کچھ धीरे دن... دھیرے کم ہوگا نا धीरे دھیرے نہ قیامت آ رہی ہے جیسے होता منج... ہوتا ہے نا وہ لپیٹا جاتا ہے ادھر شمس سورج کی گرمی لپیٹی جا رہی ہے یہاں کپڑا لپیٹا جا رہا ہے دھیرے دھیرے کم ہوگا مردوں کا کپڑا بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے وہ جھاڑو مارتا ہوا چل زمین کی اوپر جھالو اور عورتوں کا کپڑا بے چارا جھاڑو تو گھٹنا بھی صاف نہیں کر رہا ہے آج کل. یہ حالات ہو چکے نہ اللہ کے نبی نے عورت کو منع کیا کہ وہ سر کے بال کبائے صرف میدان حج کے اندر اجازت دیے کتاب الحج کے اندر اس حدیض کو اس لیے امام مسلم عورت کو حج کے میدان میں حلال ہونے کے لیے اجازت دی کہ وہ ایک پور اتنا بال وہ ضرور کاٹ لے حلال ہونے کے لیے اس میدان میں جہاں سے پاک کوئی میدان نہیں اس میدان میں بھی عورت کو ایک پور سے زیادہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہندوستان جیسے ماحول میں ایک ایک بالش کاٹنے کی اجازت مل جائے گی میری بہنوں انہیں مولویوں کو دیوتا سمجھو ہائے ہائے جو بولتے نہیں ہیں تمہارے بارے میں تمہارے بارے عورت کا مسجد میں جانا مانا کیوں فتنے کا زمانہ ہے یہ اسٹک لگا لگا کے بابا کو دکھانے جائیں جائز ہے یہ جائز ہے بابا حاضر ہے دیکھتے بھی ہیں منع بھی نہیں کرتے ہیں ہائے ہائے ہائے ڈاکٹر کے یہاں عورت جائے تو جائز ہے جنگلوں میں بہار اور بنگال میں آؤ جہاں کھیتوں میں لیڈینیں نہیں ہوتی ہیں وہاں عورتیں جنگلوں میں جاتی ہیں بولی صاحب جائز ہاں پردے کے ساتھ جائز ہے ڈاکٹر کو دکھانے جا سکتی ہاں جائز ہے اچھا نانی کے یہاں سے دعوت آئے تو بیوی جا سکتی ہے نہیں ہاں پردے کے ساتھ جا سکتی ہے پردے کے ساتھ کپڑا خرید سکتی ہاں خرید سکتی پردے کے ساتھ سارے کام جائز ہیں عورت مسجد میں پردے کے ساتھ نماز پڑھ سکتی نہیں نہیں پھتنے کا زمانہ ہے بازار میں جہاں شیتان سب سے زیادہ ہے وہاں تو جا سکتی ہے پردے کے ساتھ لیکن مسجد جہاں آزان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے وہاں عورت نہیں جا سکتی ہے فتنے کا زمانہ ہے. سارا فتنہ بیچاری مسجد ہی میں نظر آتا ہے ان کو اور کہیں نظر نہیں آتا بازاروں میں نظر نہیں آتا ہے میرے پیارے ساتھیوں آگے چلیے او موتن تنجا اچانک آ جانے والی موت سے پہلے تم نیک عمل کر لو اور موت اچانک جب آتی ہے تو کسی کو بتا کر نہیں آتی ہے اس لیے ہر وقت نیک عمل کر لو اچانک موت کیسے آتی ہے باپ نے دعا کیا اللہ مجھے بیٹا دے دے لیکن اس کے گھر میں بیٹی ہوئی یا اللہ میں نے بیٹا مانگا تھا بیٹی ہوئی چلو کوئی بات نہیں تیری رحمت سے نا امید نہیں مغلا دیکھ لیں گے دو تین سال کے بعد پھر کوشش کیا دعا کر رہا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی ہو, مجھے بیٹا دے دے پھر بھی بیٹی ہو گئی <laughs> چلو اللہ کی رحمت سے نا امید